نبی اللہ علی آلک نور اللہ قرآن مجید نماز میں پڑھنے سے متعلق ایک حصے کا بیان ہوا اس کا دوسرا حصہ کہ نماز میں اگر قرآن پاک غلط پڑھا تو کیا حکم ہے تو وہ مسئلہ بھی آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے قرآن پاک پڑھنے کی مختلف صورتیں نماز کے علاوہ بھی غسل خانہ اور مواز نجاست میں قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے نجی جگہوں پر اور غسل خانے میں قرآن پاک پڑھنا ناجائز جب بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے لیکن اس کی ایک شرط ہے جب کہ وہ مجموعہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے بغرض سننے کے حاضر ہوا ہو اس کا آنے کا مقصد ہی قرآن پاک سننا ہو تو ان سب پر سننا کیا ہو جائے گا فرض ہو جائے گا ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ اور اپنے کاموں میں مصروف ہوں مشغول ہوں ایک کا سننا کافی ہو جائے گا اگر سارے کے سارے آئے ہی قرآن پاک سننے کے لیے ہے تو سب کا سننا فرض ہو جائے گا اور اگر اس غرض سے نہیں آئے تو صرف ایک کا سننا کافی ہو جائے گا مجمے میں اجتماع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ کیا ہے حرام اکثر تیجوں میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں یعنی جو ہمارے ہاں تیسرے دن جو فاتح ہوتی ہے اس کو تیجا کہتے ہیں تیجوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب لوگ بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس طرح بلند آواز سے پڑھنا یہ کیا ہے حرام ہے اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں چند لوگ پڑھ رہے ہوں تو حکم یہ ہے کہ آہستہ پڑھیں صرف اپنے کانوں تک آواز جائے بلند آواز سے نہ پڑھیں بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے لوگ اگر نہ سنیں گے نہیں سنیں گے تو گناہ کس پر ہوگا پڑھنے والے پر ہوگا اگر کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا کسی قاری نے کسی پڑھنے والے نے لوگوں کے کام میں مشغول ہونے سے پہلے پڑھنا شروع کر دیا اور وہ جگہ جہاں یہ پڑھ رہا ہے کام کے لیے مقرر بھی نہیں ہے کہ یہاں لوگ کام کرتے ہی کرتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے تو اگر پہلے اس نے پڑھنا شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو اب نہ سننے والوں پر گناہ ہوگا اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کر دیا تو لوگ تو کام میں مشغول ہو گئے تو اب گناہ کس پر ہوگا پڑھنے والے پر ہوگا جہاں کوئی شخص علم دین پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے طالب عل علم سیکھ رہا ہے یا علم دین کی تکرار کر رہا ہے سبق استاد نے پڑھے طلبا آپس میں کیا کر رہے تکرار کر رہے ہیں یا مطالعہ دیکھتے ہو پڑھ رہے مطالعہ کر رہے ہو کسی دینوں کو تکا وہاں بھی بولند آواز سے پڑھنا منع ہے جیسے کہ علم دین کی یہ ایک حلقہ ہے ہم سیکھ رہے ہیں کچھ تو یہاں بھی بلند آباز قرآن پاک پڑھنا منع ہے تلاوت کرنے میں کوئی شخص معظم دینی جس کو دین کے اعتبار سے عظمت حاصل ہو اس کو کہتے ہیں معظم دینی بزرگ ہو گئے اللہ کے ولی ہو گئے بادشاہ اسلام, بادشاہ اسلام آ گیا یا عالم دین آ یا پیر یا استاد کیا باپ آ جائے تو تلاوت کرنے والا ان کی تعظیم کو کیا ہو سکتا ہے کھڑا ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں قرآن یاد کر کے بھلا دینا گناہ ہے قرآن پاک پڑھ کر یاد کر کر اس کو بھلا دینا گنا ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں میری امت کے ثواب مجھ پر پیش کیے گئے یہاں تک کہ تنکا جو مسجد سے آدمی نکال دیتا ہے یعنی مسجد سے تنقا نکال دینا بھی ثواب کا کام ہے یہ ثواب کا کام بھی حضور علیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا لکھنا میری امت کے ثواب مجھ پر پیش کیے گئے یہاں تک کہ تنکا جو, آج جو مسجد سے آدمی نکال لیتا ہے یہ ثواب کا کام بھی اس پر جو ثواب مرتب ہوتا ہے وہ بھی حضور علیہ صلاۃ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور میری امت کے گناہ مجھ پر پیش ہوئے تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ آدمی کو صورت یا آیت دی گئی اور اس نے بھلا دیا اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سرکار تو صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کتنا بڑا گنا قرار دے رہے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ آدمی کو صورت یا آیت دی گئی اور اس نے اسے بھلا دیا اس حدیث کو ابو داود و ترمیزی نے روایت کیا دوسری روایت میں جو قرآن مجید پڑھ کر بھول جائے قیامت کے دن کوڑی ہو کر آئے گا اس حدیث کو ابو ابوداؤد و دارمی و نسائی نے روایت کیا اور قرآن مجید میں ہے کہ اندھا ہو کر اٹھے گا قرآن مجید یاد کر کے اس کو بھلا دینا یا کوئی صورت یاد تھی اس کو بھلا دیا تو اس کے بارے میں سخت وعید ہے سلو الحبیم تعظیم کے لیے بھی کیا کھڑے ہو سکتے ہیں تلاوت کے دوران کھڑے ہو سکتے ہیں بارے میں جو ہے کوئی سورت یاد کی وہ بھی اسمرے میں کیا کوئی سورت آیات دی گئی مدینہ یہ محفل کے اندر مطلب قرآن شریف سمبل کے بلند آواز سے پڑھتے ہیں یا مقصد ایک وظائف کے طور پر استاد اکرام جو ہے وہ یا مطلب عالم جو ہے وہ وظائف کے طور پر سب کو یاد کراتا ہے اور سب بلند پہ پڑھتے ہیں یا مطلب ذکر کے لیے بھی پڑھتے ہیں بعض تو یہ بلند آواز سے پڑھنا سب لوگوں کا حرام ہے تو یہ اس میں اس جمرے میں ہی ہے طلباء یعنی سیکھنے سکھانے والے یاد کرنے کرانے والے اس ضمر میں داخل نہیں ہے طلباء جو سب بلند سے پڑھتے ہیں مساجد میں مدارس میں تو وہ اس زمن میں داخل نہیں ہے یہ اس سے ہٹ کر بات ہے تلاوت کی غرض سے جو جمع ہوئے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں اور طلبہ تو اپنا سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں سکھا رہے ہوتے ہیں تو وہ جو بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ان کے لیے یہ حرام نہیں ہے ان کا تو پڑھنا ہی بلند آواز سے جب ہی تو ان کو یاد ہوگا ورنہ تو یاد ہاں وظاہب بھی پڑھنا ہی ہے تو وظائف بھی بلند آواز سے اگر اس میں کوئی قرآن پاک کی آیا تھے تو اس کو بلند آاز سے نہ پڑھے اور ویسے بھی کوئی بھی ذکر ہو خواہ قرآن پاک ہو خواہ ذکر ہو خواہ در شریف ہو کوئی بھی ذکر ہو اس میں سب شامل ہے قرآن پاک بھی اور دیگر اذکار بھی یا وظیفہ یا شجرا یا نعت یہ سب ذکر میں شامل ہیں اتنی بلند آواز سے پڑھنا کہ کسی نمازی کو سونے والے کو تکلیف ہو یہ ناجائز و حرام ہے یہ قاعدہ کلی اعلیٰ حضرت نے فتح و رضویہ شریف میں بیان کیا احتیاط تو آداب ملحو رکھا جائے یہ جو اکثر مسجد میں اسے دیکھتے ہیں کہ فجر کے وقت یا کسی اور وقت میں لاؤڈ چالو ہوتے ہیں اور یہ تلاوت کی اذان باہر آتی ہے آواز تو اس کے لیے کیا حکم ہے اس کا کو تو کوئی شاید ہی کوئی جائز قرار دے وہ تو ظاہر گھر گھروں میں بچے بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں سب سو رہے ہوتے ہیں یا نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں تو پھر سو جاتے ہیں تو ظاہر اس سے ان کو تکلیف ہونے کا غالب گمان ہے گراں گزرتا ہوگا یہ تو وہی امیر رسنت اس کی کئی مثالیں تھیں کہ جس کے سر میں درد اور اس کے گھر پر اگر مائک اس طرح لگا ہوا ہو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے مسلمان کی اذیت کا شریعت کو بہت لحاظ ہے کسی بھی معاملے میں مسلمان کو اذیت دینا شریعت کو گوارا نہیں ہے کنفرم ہے کہ یہاں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں کسی نہ کسی کو تو کام ہوگا ہی کوئی رات کو کام کرتا ہوگا کوئی بیچارا صبح کام کرتا ہوگا کوئی اپنے مطلب اسباق کی تیاری کر رہا ہوگا کوئی کیا کر رہا ہوگا سب لوگ مختلف کاموں میں مصروف ہوتے ہی ہیں اور یہ تو ایسا ہے کہ محلے میں یا علاقے میں کہ رات یا دن میں کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہی رہتا ہے بازار ہو تو سمجھ میں آتی ہے کہ بازار بند ہے اور بازار کی مسجد ہے اس نے چلایا کوئی علاقہ کوئی رہنے والا ہے ہی نہیں اور بس وہ آواز گونج رہی ہے تو یہ بات سمجھ میں آئے کہ کوئی ہے ہی نہیں وہاں پر حضور وہ لاؤڈ سپیکر پر قرأت ہو رہی ہے یہ صبح کی قید لگا رہے ہیں. اکثر رات میں یا کہیں محفل قرأت ہو رہی ہے خالص محفل قرآن قرآن سنانے کے لیے ہو رہی ہے مساجد میں یا باہر کہیں بھی تو وہ اس بات سے علاوہ کہ مطلب وہ آواز جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ بلند کی ہوئی ہے انہوں نے لاؤڈ اسپیکر سنانا پچاس تمعین کو جو پنڈال میں بیٹھے لیکن وہ لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں اس صورت میں وہ جو سن رہے ہیں قرآن جس طرح آپ نے فرمایا کہ ٹیپ ریکارڈ پر کیسے چلے تو اس کو سننا ادب یہی ہے کہ اس کو سنا جائے احتیاط یہی ہے تو اب جو خالص سنانے کی نیت سے قرآن پڑا جا رہا ہے پنڈال لگا کے روڈ پر تو جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا سننے کے لیے جو آئے ہوئے ہیں ان پر تو سننا فرض ہے باقی باقیوں پر سننا فرض نہیں لکھا نا مجموعہ بغرض سننے کے حاضر ہوا ان پر سننا فرض ہے وہ تو آئی نہیں نا سننے کے لیے مجموعہ وہ بھی مجموعہ جو باغرض سننے حاضر ہوا اب مثلاً یہاں آپ اسلام میں جمع ہیں یہاں کیا کرنے کے لیے ہیں علم دین سیکھنے کے لیے ہیں علم دین سیکھنے میں چلو آج ہمارا پیریڈ ہے آپ کو پتا ہے کہ آج ہم قرآ گے تو قرآ میں کیا قرآن باق نہیں پڑھا جائے گا تو آپ کا سب کہنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ سب قرآن کے لیے مدنی قافلے کا مسافر ہی آ جاتا ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اپنی تربی اطلاع میں اور انتظار کر رہا ہے یا قافلے کی تیاریاں کر رہا ہے تو وہ اس میں شامل تھوڑی ہے وہ نہ سننے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر وہ بھی نیت کر لے تو چلو میں بھی آ کر سن لوں اس پر بھی یہی حکم ہو جائے گا اسی طرح آیتیں ضرورت پڑھتے ہمارے یہاں مطلب تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ حق نبی کہا جاتا ہے کوئی یا یارت اللہ کہتا ہے کوئی حیات النبی کہتا ہے اسی بنا پر علماء نے درمیان آیت میں حق نبی کہنے سے منع فرمایا ویسے آپ حق نبی کہتے رہے ہیں وظیفہ پہلے کون منع کرتا ہے لیکن آیت کے درمیان میں اسی وجہ سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن پاک جب پڑھا جائے تو سننا فرض ہے تو اسی وجہ سے علماء نے درمیانی آیت میں ابھی آیت پوری طرح کہاں ہوئی ہے اس لیے علما نے اس سے منع فرمایا ہے ممانیہ کس درجے کی ممانت حرام کے درجے میں ناجائز کے درجے جو میں جو بھی اس کو کہہ رہا ہے وہ بالکل. لیکن چونکہ یہ اس کی کیا کہتے ہیں غالب اکثریت جو ہے وہ لپیٹ میں ہے اور اس میں بعض علماء کا یہ بھی قول ملتا ہے کہ چونکہ اس نے وقف کر دیا ہے قاری نے پڑھتے پڑھتے نہیں اس لحاظ سے چھوٹ مل رہی ہے لیکن بہرحال احتیاط بھی اسی میں اور اکثر علماء اسی قول پر ہے تو کیا نا جا اب جا دیا جائے, کیا جائے دونوں صورتوں میں وقف تو ہو گیا آیت پر تو وقف کر دیا درمیان میں تو ہم مطلب بچے اس سے نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بچے میں تو کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے قول کی وجہ سے اتنے لوگوں کو گناہ ہم نہیں کہہ رہے یہ کر رہا ہوں لیکن جس طرف اکثر علما ہے اسی کال کو اپنانے میں عافیت نظر آتی ہے جب آیت مکمل ہو جائے پھر آپ درود پاک پڑھیں اور ویسے بھی آیت جب بھی پڑھی جائے خواہ نماز کے علاوہ پڑھی جائے نماز کے اندر ہی نماز کے علاوہ جب بھی آیت پڑھی جائے تو اس وقت بھی درود پاک پڑھنا حکم الہی کی تعمیر میں واجب ہے مدینہ یہ صبح جو صدا مدینہ نماز کے لیے بلانے کے لیے لگائی جاتی ہے یہ بھی نماز کے لیے مطلب بلند آواز میں کہی جاتی ہے اس طرح اگر مطلب مسجد میں کوئی آواز لگا رہا ہے یا قرآن شریف پڑھ کے لوگوں کو جگانا چاہتا ہے یا مطلب اس طرح تو یہ ہے کہ کس جمرے میں ہوگا تو جگانے میں تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے کوئی قرآن شریف کی جیسے کوئی آیت پڑھ کے یا آیت نہ پڑھے ایسے جگاتے دو چار جو معروف کلمات ہیں یا طریقہ یا ناد پڑھ کے جو طریقہ معروف اٹھانے کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے اچھا اس میں کوئی نعتیہ یا اس طرح کے الفاظ ضمن آ جائے تو الگ بات ہے لیکن نعت پڑھ پڑھ کر وہ نعتیں پوری پڑھ کر پھر آخر میں گیرا جاگو پھر نعت شروع کرتا ہے پھر جاگو پھر نعت پڑھتا ہے پھر کہتا ہے جاگو یہ طریقہ تھا نا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ صرف جگان نہیں کے لیے الفاظ ہو خواب و شیر کی صورت میں ہو خواب نثر کی صورت میں ہو ضمنً کوئی دو چار نعت کے کلمات رسول اللہ وہ کلام دیا ہے نا اٹھانے کے لیے اس میں آپ غور کریں تو سارا کا سارا وہ کلام جو ہے نا اٹھانے پر مبنی ہے اس میں دو چار دعائیں شامل ہیں فجر کا وقت ہو گیا اٹھو فجر کا وقت ہو گیا اٹھو اے مصطفیٰ اٹھو جاگو جاگو اے بھائیو جاگو چھوڑو چھوڑو بستر اب تو اٹھو یہ سارے کے سارے اٹھانے کے کلمات ہیں مانے کا جو مقابلہ یا مطلب مطلب آواز میں لوگ جب مطلب وہ آواز سکون آتا ہے اس وقت لوگ سبحان اللہ یہ آواز لگانا مطلب کرت کے بیچ میں ہی ہوتا ہے یہ سب یہ بھی اس میں بھی احتیاط چاہیے ظاہر سی بات یہ ہے کہ سننے والے جو ہوتے ہیں وہ اس کی آواز پر سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہے نا لیکن جو آیت پڑی جا ہے اس میں ہو سکتا ہے آداب کا تذکرہ خزوف ال پڑھنے والے جھرنا میں, جن، میں جانے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس کو پکڑو اس کو باندھو اس کو جہنم میں ڈال دو اس طرح کا ہی اس میں مضمون ہے تو پڑھنے والے نے یہ پڑھا اس کی آواز اچھی تھی لوگوں نے کہا سبحان اللہ یہ ویسے جی لیکن وہ ظاہر ہے کہ لوگ اسی اس کی آواز کی بنا پر ہی کہتے ہیں بلکہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے یہ جو آداب میں سے وہ یہ ہے کہ جہاں آذاب کا تذکرہ ہے وہ آیت پڑھے یا سنے تو اللہ کے کہر و غضب سے پناہ اس کی امان چاہے کہ اللہ مجھے پناہ طا فرما اور جہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آئے یا رحمت لائی کا تذکرہ ہے تو دعا کرے کہ اللہ مجھ پر رحمت فرما مجھے جنت میں داخلہ آتا فرما اس قسم جہاں توبہ اور استغفار کی آیت ہے تو وہاں توبہ کرے جہاں گزشتہ اقوام کے حالات اور ان کا تذکرہ ہے تو اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کا ارادہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کے الفاظ کہے یہ علماء نے اب بیان کیا یہ تھوڑی کہ ہر آیت پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو ترجمانی سان جانتا ہوا وہ یہ کہتا ہوگا کہ مدینہ رمضان شیخ میں جس طرح احتکاب کے دوروں میں یہ فیضان مدینہ میں پاپا یاسم شریف اور ملک کی تلاوت فرماتے ہیں اب چونکہ تمام موتقف مسجد ہی فیضان مدینہ میں یہ احتکاب کیے ہوتے ہیں اور اس زمین میں دیکھا جاتا ہے کہ کافی اسلامی بھائی جو ہے مقصد باہر چیل قدمی کر رہے ہوتے ہیں دیگر کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو ان پر اس دوران یہ تلاوت سننا واجب ہے یا نہیں وہ آئے نہیں بیٹھے ہی نہیں نا مجموعے میں وہ بیٹھے وہ بیٹھیں گے تو, تو ہو, کا مشغول ہوں وہاں بلند آواز سے پڑھنا مذہب اپنی جگہ سے ہاں تو یہ تو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو مجموعہ بغیر حاضر ہوا ہے تو وہاں سب پر سننا فرض ہو گیا اب بازار ہے بازار میں جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں تو وہاں بلند آواز سے پڑھنا کیا ہے لوگ تو بازار میں لوگ سننے کے لئے تو نہیں ہوتے با... پڑھنے والے کے لیے گناکار جا... کرار دیا جائے نا کہ پڑھنے والے پر گناہ اس کو وہ گناہ گار ہوگا پڑھنے والا گناہ گار ہوگا جی حضور یہ مسئلہ نمبر 53 اس میں جو ذکر ہے تیجے وغیرہ میں پڑھنے کا تو آج کل جو یہ مطلب تیجوں میں اور معروف کہلم وغیرہ میں قرآن خانی کرتے ہیں اسی طرح کافی مساجد میں آیت کریمہ کے ختم کا سلسلہ ہوتا ہے اب یہاں پر مطلب جب تیجے میں اس طرح قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں ضروری ہے کہ اس بات کو سب کو بتایا جائے یہ مسئلہ وہاں بیان کرنا درست ہے یا وہاں خاموشی سے ہٹ جائے امر بالمعروف کی اور نحیون علی کی پانچ صورت ہیں جو پیدان سنت امیر سنت نیکی کی دعوت کے باب میں بیان کی ہیں واجب اسی صورت میں کہ جب کرنے والے کو یہ پتا ہو کہ میں جس کو یہ بات سمجھاؤں گا بتاؤں گا تو وہ میری بات مان جائے گا اس کا غالب گمانے کے مان جائے گا تو اس پر بتانا واجب ہے نہیں بتائے گا تو گناہ گار ہوگا اور اگر ایسا اس کو غالب گمان نہیں ہے تو آپ اس کے لیے بتانا واجب نہیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جس کو میں سمجھاؤں گا مسئلہ تو میری مان جائے گا تو ہم پر یہ واجب ہو جائے گا کہ اس کو بتا دیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ مانے گا نہیں بلکہ اتنا کھڑا کر دے گا تو اس صورت میں بتانا واجب نہیں امر بالمعروف کی پانچ صورتوں میں سے ایک واجب ہے بعض مستحب ہے بعض افضل ہے بعض میں بتانا نہ بتانا دونوں صورتیں اس طرح کی پانچ صورتیں میرے سنت نے عالمگیری کے حوالے سے فیضان سنت میں نیکی کی دعوت کے باب میں بیان کی اس کو آپ دیکھ لیں مدینہ یہ مام صاحب جب دعا کراتے الفاتحہ الفاتیہ شریف پڑھ رہے ہوتے اسی دوران وہ ان اللہ و بھی پڑھتے کیا اس وقت ہمیں فوراً خاموش ہو جانا چاہیے یا اپنی یہ سلام کو کمپلیٹ میں خاموش ہو جانا چاہیے علی الحبیب میٹھے میٹھے اسلامی ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری زمین کی صلاح کی کوشش انشاءاللہ ایک دو تین اسلام بھائی بعض اسلام بھائی سے مطلب یہ کچھ سننے کو ملی اس لیے میں عرض کیے دیتا وضاحت کیے دیتا ہوں کہ اجتما کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ زبل ایک مدنی قافلہ دعوت اسلامی کا ہند جا رہا ہے بعد اسلامی بھائی یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید کلاس نہیں ہوگی یہ ہمارا درجہ نہیں ہوگا درجہ ہمارا انشاءاللہ جاری رہے گا خواہ قافلہ ہند جائے خاں قافلہ بنگلہ دیش جائے جائے یا نہ جائے کلاس انشاءاللہ برابر ہمارا یہ درجہ جب وہ جاری رہے گا پڑھنے والے اور پڑھانے والے کے ہونے نہ ہونے پر درجے کا دار و مدار نہیں ہے اب جیسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت پڑھنے والے جو ابتدا میں آئے تھے اس وقت وہ نہیں ہے کچھ غائب ہے نا نہیں ہے یہ آج جن اس نئے نے چھٹی کی ہے غیر حاضری ہے ان کی وہ بھی نہیں ہے لیکن ہمارا درجہ جاری ہے نا اسی طرح اگر پڑھانے والا بھی نہ ہو بالفرش تو بھی انشاءاللہ ہمارا درجہ جاری رہے گا پڑھانے والے ہمارے پاس بہت ہیں یہ درجہ جو شریعت کورس کا یہاں ہو رہا ہے نا فیضان مدینہ میں صرف یہ ہی نہیں ہو رہا پورے پاکستان میں جامعہ المدینہ کی ہر شاخ میں ہو رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ اسلامی بھائیوں کے لیے باب المدینہ والوں کے لیے خصوصی رعایت ہے ان کو صرف ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے کی یہ کلاس کا ٹائم دیا گیا ہے باقی سب جگہ جامعات میں جو پانچ گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے ہو اس کے اعتبار سے ہو رہی ہے وہ آپ لوگوں کے لیے خصوصی رعایت ہے پورے پاکستان میں بلکہ شاید پوری دنیا میں خصوصی باب المدینہ والوں کے لیے ہوگی ہے تو یہ درجہ ہمارا انشاءاللہ جاری رہے گا ہمارے دیگر مفت ہے مجلی سے تحقیقات وہ ان وہ انشاءاللہ کسی بھی مطلب غیر حاضری کے سلسلے میں وہ انشاءاللہ شاء درجے کو چلائیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو پڑھائیں گے تو مدینہ مدینہ درجہ بہرحال جاری رہے گا درجہ ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ وہ یہاں آتے رہتے اور آپ کو دیکھ کر بیٹھتے ہیں اپنی برکت آپ کو دے گا پھر چلے جاتے ہیں یہاں آتے رہتے ہیں. کسی کو پتا نہیں چل رہا ہوگا ہمارا متی مقصد کیا انشاءاللہ